ترجمہ, ترجمہ, ترجمہ بتا چکا ہوں جی الحمد بعد معراض کے حوالے سے کہ آپ علیہ السلۃ وسلم کو جو معراض ہوا ہے وہ عالت بیداری میں ہوئے ہیں آپ کے جسم مبارک کے ساتھ ہُوا ہے آسمان تک اور پھر آسمان سے اوپر من اللہ جہاں کہیں پر مل جہاں تک اللہ نے چاہا وہاں تک اللہ تعالیٰ کو لے گئے یہ سب کا سب کیا ہے حق تمام تر تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے اسرا کیا ہے معراج کیا ہے اور پھر اس کے بعد معراج میں کہاں تک احادیث مشورہ سے ثابت ہے اور کیا کیا اخبار احاد سے ثابت ہے کس نے انکار کیا ہے کن کن بنیادوں پر انکار کیا ہے تمام تر تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم آپ السلام کے معراج حالت بیداری میں بشخصی ہی آپ کی ذات کے ساتھ آپ کی جسم کے ساتھ بلندیوں میں سے ایسا بھی تم بالخبر مشہور یعنی معراج ثابت ہے خبر مشہور سے جبکہ اسرا ثابت ہے قطعی قرآن مجید کی ریات قطعی ہے قطر اور معراج صاحب تب الخبر مشہور حق تا اس کا انکار یعنی معراج کا ہوگا ان نما یکنی جہاں تک بعد میں معراج کا انکار یا اس کو محال سمجھنے کا دعویٰ کرنا یہ کیا ہے ان نما یک اعلیٰ ارسل یہ فلاسفے قصول اور ضوابط کی بنیادوں پر ہیں وق و ورنہ پھٹنا اور جڑنا خرق اور التیام مطلب پھٹنا اور ہر سماوات جائز اسمان پر جائز ہے انہوں نے جو استعلق کیا تھا کہ خرق اور التیام نہیں ہو سکتا والا اجسام و تماثلۃ یہ جواب کی تفصیل ہے کہ اجسام ایک دوسرے کے جیسے ہوتے ہیں مثل ہوتے ہیں کل یسما یسف الآحر ہر جسم پر وہی کچھ صحیح ہو سکتا ہے جو دوسرے پر صحیح ہو تو جب دنیا کے بقیہ زمین انسان دیگر خرق کو التیام کو قبول کرتے ہیں تو اسی طرح آسمان بھی خرپ التیام کو قبول کرنا چاہیے آسمان کو بھی جی واللہ ملال اللہ تعالیٰ قادر ممکنات اللہ تعالیٰ تمام کے تمام ممکنات القاطر ہے قولہ کہتے ہیں کہ ماتن کا خور؟ شارح فرماتے ہیں کہ ماتن کا خور؟ اشارہ ہے ان حضرات پر رد کرنے کے لیے معراج ہوا ہے وہ حالت بیداری میں نہیں ہوا بلکہ نیند میں علامیہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا گیا کہ انہو سئل عن کہ ان سے کے بارے میں سوال کیا گیا آپ نے فرمایا کا نتریا جی وہ کیا تھا جو میں نے آپ کو ترجمہ بتایا وہ کیا ترجمہ بنے گا جی ہاں کانت سوال حتا کیا ہی اچھا نظارہ تھا وہ ایک اچھا نظارہ تھا عنہا جس اللہ اللہ مبارک غائب نہیں ہوا جی. یہ پہلا بیداری میں نہیں ہوا بلکہ نیند میں دوسرا تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے یہ استعمال کیا کہ صرف اور صرف روح کو, ہوا ہے جسم کو نہیں آیت سے بھی استعمال کیا کہ ہم نے آپ کو نہیں دکھلایا وہ جو دکھلایا ہم ہاں نے آپ کو اللہ اللہ فتن دکھایا مگر لوگوں کی آزمائش کے لیے تو اس سے بھی بازار آپ کے اصطار کرتے ہیں کہ یہ نیند ہی تھی لیکن اس سے خود اس آئر کے اندر جواب ہے کہ جواب دوں گا بکیہ جواب دوں گا اجیبا جواب یہ دیا گیا کہ روحیا سمراد روحیا سبراد نیند نہیں ہے بل آنا تو رویہ بلآ جب ہو گیا تو پھر کیا ترجمہ بنے گا کیا اچھا نظارہ تھا ورمانا معاف و اللہ جسد عنو اور جہاں تک بات عائشہ کی ہے ربی اللہ تعالیٰ کی جو آپ کا فرمانہ ہے کہ آپ کا جسم جدا نہیں ہوا اس کا جواب یہ ہے کہ معاف کہ آپ کے جسم ادھر کو روح سے جدا نہیں کیا گیا یعنی روح سے الگ نہیں کیا گیا یعنی جسم کے ساتھ ہی آپ کو معراج کروائی گئی ہے اور باقیات وہ جواب آپ کو دے چکا ہوں قید امیر معافیہ صلاح ال کے موقع پر یا فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے ہیں لہٰذا اور معراج ہوا ہے ہجرت سے بھی بہت پہلے جب آپ نے ہجرت بھی نہیں فرمائی تھی لہٰذا جو صحابہ اگر اس وقت موجود تھے وہ جو نقل کرتے ہیں تو آپ کا ایسے ہی معراج نقل کرتے ہیں کہ جو جسم کے ساتھ تھا اور حالت بیداری میں تھا لہٰذا ان کا قول زیادہ معتبر ہوگا نسبت رکھا میرے ماں بیرتا اللہ تعالیٰ ایک جواب تو یہ کال کا کہ جس روپ سے جدا نہیں ہو دوسرا جواب کیا ہے حضرت عشع علی اللہ تارانہ کی عمر تین سال سے ہے اس لیے کہ جب آپ نے ہجرت فرمائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت عاشر کی عمر کتنی تھی آٹھ سال ٹھیک ہے تو جب آٹھ سال تھی تو ہجرت سے بھی پانچ سال کا وقت آپ علیہ السلام کے ناراض ہو تو اس وقت ان کی عمر تین سال کی تین سال کی بچی یا کوئی بھی تین سال کا ہو تو وہ اس طریقے سے بات کو زیادہ محفوظ نہیں کر سکتا بلکان جی بلکان بلکا بل اور یہ جو ہے اس سے اشارہ کیا ان لوگوں کے رب کی طرف منزا فقر صرف اور صرف روح کا ہوا تو یہ تاشر اللہ مطلب کو ویسے ان کا جو قوم تھا اس کو اس بات کے اندر کیا جاتا ہے عبادت کے اندر تو برہر وہ <وَالْكَفَارًا> یہاں سے جواب دینا چاہتے ہیں <لِلنَّاس> فرماتے ہیں کہ ہم نے جو دکھایا آپ کو وہ صرف اور صرف کس لیے دکھائے ہیں؟ لوگوں کی آزمائش کے لیے اگر یہ خواب ہوتا تو اس میں لوگوں کی کیا آزمائش تھی اگر کوئی بندہ صبح کو کہہ دیتا ہے کہ میں نے خواب میں جنت جہنم دیکھی اش محلہ دیکھا تو اس میں تو کوئی بڑی بات تو نہیں ہے اس میں تو لوگوں کی کوئی آزمائش نہیں ہے ازمائش بن ہی اسی صورت میں سکتی ہے کہ جب آپ علیہ صلاحت واللام یہ دعویٰ کریں کہ مجھے اس جسم کے ساتھ لے جایا گیا تو تبھی تو یہ لوگوں کی ازمائش ہے کہ کون مانتا ہے اور کون نہیں مانتا تو خود آہد کے اندر یہ جواب چھپا پھر دوسری بات یہ کہ اگر آپ علیہ السلاۃ وسلام کے معراج کے تذکرے کو اگر مان لیا جائے کہ صرف نیند ہی تھی آپ علیہ السلام حالت بیداری میں معراج نہیں ہوا تو پھر اہل کفر جو تھے مشرقی انہوں نے اتنے شد و مد سے انکار کیوں کیا ہے اتنی سختی سے انکار کیوں کیا جی وائز کلیئر ہے جی کوئی بات نہیں کرو اگر کو میں مان لیا جائے یا روح کے ساتھ مان لیا جائے تو لس میں مایون کرو کل یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ اس کا اتنا زیادہ انکار کیا جائے اتنی سختی سے بلکہ فرد انکرف امر المعراج الکار اور کفار نے جو معراج کے معاملے کا انکار کیا غائط الکار انتہائی درجے کا سختی کے ساتھ انکار کیا بلکمین کا بلکہ بہت زیادہ مسلمان مسلمانوں میں سے بھی کچھ مرتد ہو گئے یعنی اسلام سے پھر گئے اس بنیاد پر برحال میرے علم میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے شاعر نے ذکر کیا ہے تو میرے خیال سے ایسا کچھ نہیں ہے میرے علم میں نہیں ہے شارے نے برالیہ کہا ہے کہ مسلمان بھی مرکز ہو گئے اس بنیاد پر بے شخص ہی پر. ان المعراج یہ اشارہ ہے ان حضرات کے رد کی طرف کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ معراج حالت بیداری اب اس کے بعد وہاں سنی آگے تک اوپر تک اشارت اختلاف اقوال السلح. یہ اشارہ جنت کا نظارہ کروایا گیا آپ علیہ السلۃ کو وکیل بعض نے کہا کہ عرش تک لے جائے گا وکیل الافوقلا اور یہ بھی کہا گیا کہ کے اوپر تک لے جائے گا طرف العالم اور اور یہ بھی کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ فی الحال آپ کے لیے وائس کلیئر نہیں ہے یہ مانا ہو سکتا ہے وکیل یعنی عالم کی انتہا تک عالم الى العالم الى طرف العالم عالم کی انتہا تک کیا مانا کریں گے اب جو اسراء ہے وہ بیت مسجد حرام سے بیت مسجد بیت المقدس بیت المقدس تک ہے قطعی یہ قطعی ہے سب بالکتاب کتاب اللہ سے ثابت ہے ول معراج ماں مشہور معراج یعنی زمین سے لے کر آسمان تک کا سفر یا خبر مشہور سے ثابت ہے ٹھیک وہ منصما عید الجن اور پھر آسمانوں سے جنت تک اویل عرشی عارش تک اوہ رضال کا یا اس کے علاوہ جہاں کہیں بھی جو جو کچھ حدیث میں آتا ہے کہتے ہیں <تصفح> رضالیہ کا احاط یہ خبر واحد ہر ایک کا پتہ چلے گا جو اس راہ کا انکار کرے گا وہ کافر ہے جو معراج کا یعنی زمین و آسمان تک کا انکار کرے گا وہ مبتدے ہے اور جو اوپر جنت جہنم کے نظارے کا انکار کرے گا وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا گنڈہ گار ہوگا سویب النحو امن بہوادی نہیں کہتے ہیں سوما صحیح صحیح بات ال ان نما کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا ہے بے اپنے دل کے ساتھ لا بعینی اب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا جو دیدار کیا ہے آپ علیہ السلام و سلام کو جو دیدار نصیب ہوا ہے کیا وہ بعینی ہی یعنی آنکھوں کے ذریعے سے ہوا ہے یا کیا تھا تو اس میں صحابہ اکرام کا اختلاف ہے کہ آیا ال الین سے تھا یعنی آپ رس السلام نے یعنی دل سے نورانیت اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی یا یہ کہتا ہے کہ آپ نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور اور اللہ تعالیٰ کی تجلی کو دیکھا اپنی آنکھوں کے ذریعے سے دوبارہ اس میں اختلاف ہے شعر نے اختلاف کو صحیح قرار دے دیا ہے کہ آنکھوں کے ذریعے سے دیدار نہیں ہوا بلکہ یہ کیا تھا فلوی تھا اس کے اتنا کافی ہے اس باقی انشاءاللہ پھر دیکھیں گے اللہ تعالیٰ ہماری حامیت حاصل ہو پھر آفیت سے رکھیں جو امان میں رکھیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ